رحمن الحمۃ الحمد اللہ و محمد علومت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سہین البادشہ شکر العین البادشہ باقی تمام سامع برادرہ خواہاں شموسن سلام آس کرتے ہیں گرامی ہمارے سلسلے میں دس کتاب دعوت شریف میں سے اوراد جی. عصریہ میں ہیں تو اور دعوت شریف کا مجموعی طور پر درس نمبر ایک سو چھیاسی اور دعوات شریف اور اوراد آشرے کا درس نمبر پینتیس ہے تو مجموعی طور پر ایک سو چھیاسی اب لیگ پینتیس کی سرمی صاحب کو پونیشن لے کر آ رہا ہوں تو اورادر میں سے جو ہے اس کا دوسرا حصہ اللہ حصہ حساب مختلف آیات اور دعابر پر مشتمل تھا دوسرا حصہ اُرادا سر کا شرعیہ اماۃ سالون ہے جی شراء امایت سالون جو ہے اس کے شروع کی ابتدائی کلمہ مند تھا یہ شرا جو ہے مانا وخو کے لحاظ سے تین حصوں پر مشتمل ہے اس کا پیسہ پہلا حصہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ہاں ممکن ہے اور جو ہے اس کے اللہ نے مختلف صورتوں میں دلائل کی شکل میں پیش کر رہے ہیں دوسری اور تیسری سب میں جو لوگ قیامت کے موضوع کو اور اللہ کی نورانی تعلات پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا عذاب کا ذکر ہے جہنم کی سرت میں اور آخری حصہ جو ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نورانی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کامیابی اور مختلف نعمتوں کا ذکر ہے تو قیامت کے ثبوت میں دلیل یہ سرا اور ساتھ ہی جو ہے ایمان نہ لانے والوں پر ان کے عذاب الہی کا ذکر اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس مبارک سورے کے بارے میں خاص طور پر شباب کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے جو شاید یہ سورہ روزانہ بلا ناغہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی سال نہیں ہوا ہوگا اس کو حج یا عمرہ اس کو نصیب کرے گا اس کے سواب میں سے یہ لکھا ہے جو شاعد پابندی سے یہ سورہ پڑھتا رہے حدیث میں تو اس کو حج اور عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا یا دونوں ملے گا یا ایک عمرہ ملے گا ہاں یہ سورہ کے خاص تاثرات میں سے ذکر فرمایا ہے اور یہ سورہ بھی کثرت سے پڑھتے رہنے والوں کے لیے رزق میں برکت ہے قرض وغیرہ اتر جاتی ہے جس طرح سورہ واقعہ کے بارے میں خاص طور پر ذکر ہے جو لوگ مقروص ہیں ہاں جن کے گھروں میں رزق میں پریشانیاں ہیں کہتے ہیں وہ ہمیشہ رات کو یا رات کو ٹائم ہو جائے تو رات کو ہاں جی ندی کو سورہ واقعہ پڑھتے رہیں اسی طرح واقعے کے ساتھ امیت اماۃسعال کے بارے میں سورہ نبا کے حوالے سے بھی ذکر ہے تو اس شرح کا جو ہے قل ہم نے پہلے در کو مختلف آیتوں کو تھوڑا سا ترجمہ بتا دیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیت سعلون یہ لوگ کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں عن نبَ عظیم ایک بہت ہی عظیم خبر کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں الظ ہوں فی کہ اس عظیم خبر میں یہ لوگ اختلاف کا شکار ہے اللہ ہیں ک اللہ سم ہاں یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے پھر سم و کا اللہ سالم پھر بطاخیے یہ لو ضرور جان لیں گے اس کا اللہ کا دو معنی کیا تھا جو ایسا ہرگز نہیں جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں بلکہ بتائیے بلکہ جو یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے ایسا ہرگز نے سمک اللہ سمک جیسا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ قیامت کا بار پڑھنا ناممکن ہے ماننے کے بعد دوبارہ ناممکن ہے ان کی یہ بات یہ سوچ بالکل غلط ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے یہاں تک کل ہم نے تجربہ کیا تھا عائد نمبر پانچ تک اور آگے آیت نمبر چھ سے آگے اس مبارک سور کے حاد کی توجہ دے رہا ہوں آگے الحمد الم نج علضم ہادھا بندوں سے رہے میرے بندے علم جی نجل الم نجلآرض نہادا ہاں جی علم علم نچ قرار دینا بنانا کیا ہم نے نہیں بنایا کیا ہم نے قرار نہیں دیا العرض اسر زمین کو اے بندگان خدا کیا اس زمین کو ہم نے قرار نہیں دیا نہاد نہاد بچھونا بستر گیہوارا کے معنی میں لغاتی کتاب میں تو ترجمہ یہ بنوا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بشونہ نہیں بنایا کیا ہم نے زمین کو بشونہ قرار نہیں دیا ہاں جی زمین کو جی شکل میں ہاں اس پر فاصل بونے کے بھی قابل ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ پتھر کی طرح ہاں کو اس کو استفادہ ہی نہ کر سکے نہ جو ہے بہت زیادہ نرم ہے کہ اس پر جو ہے انسان کا پاؤں اس میں دنس جائے بلکہ جو ہے بہت ہی مناسب ہر قسم کی فصل درخت بونے کے لیے فصل بونے کے لیے ہر چیز کے لیے اس کے اوپر مکان بنانے کے لیے ہر چیز کے لیے انتہائی مناسب جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار دیا ہر کام کے لیے موزون تو اللہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا کیا ہم نے زمین کو بشانہ نہیں بنایا جس کو بولتے ہیں عرب اسلامی استفا استفا ہم سے ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا اس زمین کو جو گہوارہ بنائے ہم نے نہیں بنایا جاب کیا ہے یقیناً اللہ تو نہیں بنایا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے بنایا کیونکہ ہر انسان سے پہلے یہ کائنات موجود ہے کیونکہ انسانوں کا جو ہے سب سے جد اعلاد آدم آدم سے پتنی کتنی لاکھوں سال پہلے یہ زمین موجود تھا ہاں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بنایا اس زمین کو گہوارہ سب کو نا خواہی ناخواہی اقرار کرنا پڑے گا یا اللہ بے شک جو ہے اس زمین کو تو نے ہی ہمارے لیے ایسی جو ہے مناسب اور خوبصورت جگہ بنایا جو کہ ہمارے لیے بالکل گہوارے کی طرح آرام دہ ہے بالکل بچھونے کی طرح آرام دہ ہے اس پر ہم اپنی ہر کام اس کے اوپر کر سکتے ہیں ہاں جی اس کے اوپر گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کی مٹی سے گھر کے اینٹیں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم درخت بھی لگا سکتے ہیں بو سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم حل جوت کر فصلیں بھی جو ہے اس کے اندر اگا سکتے ہیں فصل بھی تیار کرا سکتے ہیں ہر چیز جو ہے زمین کی کتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر صلاحیت رکھا ہے آج دانی زندگی کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے نکالنے کی زمین میں یہ قوت رکھا سلاد رکھا اور سچ مچ یہ گہوارے کی طرح انسان کی تمام ضرورتوں اور انتہائی آرام دہ جگہ بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے یہ مجھ اللہ کی قدرت کی جو ہے حکایت کرتا ہے یہ میرے علم بے نہایت کے حقائق کرتا ہے ہاں میرے علم بے نہایت کا منظر ہے یہ میرے قدرت مطلقہ کا منظر ہے یہ میرے حکیم ہونے کی واضح اور نشانی ہے آگے فرماتے ہیں آج نمبر سات والجبال اوتادا اللہ فرماتے ہیں، الجوال جو ہے جبل کی جمع ہیں جبل مانے پہاڑ ہے ہاں جی اوتاد الوطن کی جمع ہے ان میخیں اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے جو ہے پہاڑوں کو جو ہے میخ قرار نہیں دیا ہاں جی کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں قرار نہیں دیا جواب کیا, جو کیا ہے اس بات میں ہے بے شک یہ اللہ تو نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخ کی طرح قرار دے دیا اور بھی میں اللہ فرماتے ہیں، تاکہ جو ہے زلزلوں کے وقت جو ہے یہ زمین شگافتہ ہو کر جو ہے ہاں جی انسانوں کے اس کے اوپر بنائے ہوئے مکانات اس کے نیچے دنس کر زندگی تباہ نہ ہو جائے اللہ نے پہاڑوں کے بہت جو پہاڑوں کے ایسا تسلسل ہے جس جی طرح باہر پہاڑوں کے تسلسل زمین کے اندر بھی پہاڑوں کی جڑیں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے تاکہ جو ہے یہ اور اس کے اوپر فی اللہ نے زمین اس کے اوپر جو ہے قرار دیا ہے بڑے بڑے اس میدان کے نیچے پہاڑوں ایک دوسرے کے ان کے جڑیں ریشے ملا ہوا ہے اور واقعی سچ مچ کا کردار ادا کرتا ہے اور جتنا بھی زلزلہ آئے سلے اوپر سے پتھر زمین میں پہاڑ سے گر سکتا ہے لیکن اندر سے جو جو پہاڑوں کے جڑیں ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے وہ الگ نہیں ہوتی ہے وہ الگ ہو جائے تو انسانوں کا زمین کے اندر دس جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے تو یہ الگ ہماتا ہے کہ پہاڑوں کو کیا ہم نے جو ہے مہیں قرار نہیں دیا تو یہ عظیم کام کس نے کیا ہے انسانوں جو اللہ تمہیں یہ ساری خبر دے رہے ہیں یہ قرآن پاک جس جی اللّہ نے نازل کیا اس محمد مصطفیٰ سب کو نوی بنائی تمہارے مندر بھیجا اور یہ قرآن پاک کتاب کی سر میں اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ہاں جی جی خیامت کے موضوع پر ہر موضوع پر تم ان چیزوں میں شک کیوں کر رہا ہے ہو ہاں جی کیونکہ جو وہ اللہ جو یہ عظیم چیزوں کو بنایا ہے واللہ جن نے زمین کو گہوارہ بنا دیا والا جن نے عظیم پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہاں جی اور اس کو مہ کی قرار دے دیا اور زمین کو اس طرح مضبوط مستحکم کیا کیا اس اللہ کو انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے حد میں یہ جواب انسانوں سے لینا چاہتے ہیں اللہ آگے فرماتے ہیں وہی اللہ ہے وہ خلاق ناک میں آزوا وہ خلاق ناک یہ لوگوں پیدا کرنا خلاق نہ کہ زمین ہم کے معنی میں اور ہم نے پیدا کیا کم تم لوگوں کو انسانوں ہم ہم نے ہی پیدا کیا تم کو آزواجن زوج جوڑے کی شکل میں ہاں yani ہم نے ہی تم کو جوڑوں میں خلق کیا مرد و کی شکل میں اور ہر جانور میں اللہ نے جوڑا خلق کیا حتی نواتات کے اندر جوڑا ہے ہاں yani جی حتیٰ جو ہے درختوں کے اندر جوڑا ہے نر و مادہ جو ہے ہر چیز کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تب پانی کے اندر نر و موجود ہے جس طرح سائز حقت و قبول کرتے ہیں تو عظرامی اللہ جو ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے تم سب کو ہاں جی جوڑوں میں خلق کیا ہاں تو عظیم اللہ جو اس کا یہ نظام اس کا ہے یہ کائنات کے تخلیق اس حکمتوں کے ساتھ اس کا اللہ کا ہے اس کا رب وہ اللہ ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے ہاں جی اخلاق میں آپ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑا جوڑا یا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا تو یہ بھی میرے قدرت کا ہی کرشمہ ہے ماشاء اللہ کی اگر عید نمبر یہ تو آٹھ تھا نمبر نو میں وجا النا نوم کم سباتا اللہ فرماتے وجا النعب جالنا نے قرار دے ہم نے قرار دے جالیا چلو قرار دینا ہاں جی ہم نے قرار دیا نوم نیند کے معنی میں کم تمہارا اور ہم نے تمہارے نیند کو قرار دیا کیا کرا دے صبح تو جو ہے جوہری نامی مشہور عربی لغت ہے اس فرماتے سبات کا اصلی معنی راحت اور سکون کے معنی میں ہے راحت و سکون تم معنی میں تو معنی کیا بنے گا وجہ اللہ نومکم مکم آتا اور ہم نے بنا دیا یا قرار دیا تمہاری نیند کو باعث آرام و سکون ہاں اللہ قرمتیں اور ہم نے تمہاری جو ہے نیند کو ہم نے تمہاری باعش آرام و سکون قرار دیا ہم نے نیند کو تمہاری باعث آرام و راحت قرار دیا تو واقعی جو انسان جو ہے دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیند کی صورت میں یہ نیند کے عظیم نے نہ دیا ہوتا تو انسان زیادہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے ہاں جی یہ نیند ہے جس میں دن میں آپ نے چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ دس گھنٹہ جوان جو, جو, جو جوانی میں بارہ چودہ سترہ اٹھارہ گھنٹہ بھی کام کرتے ہیں اس کے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں ہاں جی تو تھک جاتے ہیں پھر وہ آرام کر لیتے ہیں سو جاتے ہیں تو نیند میں جس طرح سائنس جی بولتے ہیں اس کی تمام انرجی جو ختم ہوا تھا نین میں وہ سب چار سو جاتی ہے آج کل کے یعنی دو مہانی جس طرح آپ بیٹری استعمال کر دیں بیٹری ختم ہو گیا پھر چارج پہ لگا دیں تو خورا بڑھ جاتا ہے یعنی چند گھنٹے یا ایک دو گھنٹے آپ استعمال نہیں کریں گے بیٹری کو چارج پہ لگا دیں گے تو پھر بڑھ جائے گا ایسے ہی نیند جو ہے انسانی قوت کے انسان کے اندر کام کی جو صلاحیت ہے غور و فکر کی جو صلاحیتیں مختلف کاموں کی جو صلاحتیں ہیں ان صلاحتوں کا آپ نے استعمال کیا تو انسان کے آزاد ہک جاتے ہیں ہاں زیادہ دیر تک پھر وہ مسلسل کام نہیں کر سکتے لہٰذا چارج کے لیے ری ری چارج کے جو قوتیں ہیں حصے دار ہیں اس کو دوبارہ چارج ہونے کے لیے اللہ نے اشلِ کو قرار دیا اور کتنی نیند عظیم نعمت ہے انسان کتنے کبھی بار جو ہے غم و اندوہ میں ہوتے ہیں نیند میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کتنی درد اور تکلیف میں, میں ہوتے ہیں نیند میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کتنی پریشانیوں میں ہوتے ہیں نیند میں جو سب کچھ بھول جاتے ہیں ہاں اور کتنا تھکا ماندہ ہوتا ہے سو کے اٹھا تو دیکھا بالکل فریش ہو چکا ہے تو سچ میں اللہ نے سچ فرمایا کہ تو اللہ نے جو ہے نیند کو ہمارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنا دیا اس میں کسی بھی انسان کو شیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہر انسان جانتے ہیں ہر انسان کی شیش کا مکمل احساس ہے کہ جو ہے تھکا ماندہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے پندرہ سولہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد سفر کرنے کے بعد چلنے کے بعد ہاں جی کوئی ہارڈ ورک کرنے کے بعد جو ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے پھر وہ تھوڑی سے چند گھنٹے سونے کے بعد اس کی اندر کے اندر کتنی تازگی آتی ہے ہاں جی وہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور بالکل فریش ہو کے پھر وہ دوبارہ کام کے قابل ہو جاتا ہے ہاں جی دفتر ڈیوٹی کے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ, یہ نیند جیسے عظیم نے مت کے نامے عطا کیا تو اللہ ہم آتے ہیں اس نیند کو ہم نے تمہارے آرام اور راحت کا جو ہے سکون کا ذریعہ بنایا تو وہ اللہ جس نے اس نیند کو تمہیں آرام و راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا اس نیند میں تم دنیا سے بالکل الگ جاتے ہو تمہارے تمام حواس جو ہے خاموش ہو جاتے ہو تمہارے کوئی بھی حواس اس حالت میں کام نہیں کرتا تم دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہو ہاں جی بالکل جس طرح بیٹری سے موبائل میں بیٹری ختم ہو گیا تو اس کا کوئی بھی فنکشن نہیں چلتا اس طرح ہمارے کیفیت ہو جاتے ہیں پھر نیند میں یہ سب پھر دوبارہ ریچارج ہو جاتی ہیں آگے پھر دوبارہ اسے کام لینے کے قابل ہو، قابل ہو جاتے ہیں تو یہ حقیقتیں ہیں تو ایک لحاظ سے جو ہے نیند جو ہے اللہ تعالیٰ تفصیل واضم نعمت ہے اور نیند سے بھی اللہ تعالیٰ نے استعلال کیا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے کیوں اس لے کہ انسان جس طرح نیند میں دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے اس لیے نیند کو اخل موت کہا پیارے نبی نے نیند جو ہے نیند جو ہے موت کا بھائی ہے موت میں دنیا سے تعلقات ختم ہو جاتی ہے نیند میں بھی طور پر دنیا سے تعلقات ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ روح کو رخو یہاں سے ہم سے لے لیتے ہیں پھر دوبارہ روح کو ڈال دیتے ہیں کہ ترقان کیا تو ثابت ہے تو لہٰذا اللہ رما دیکھو میں ہر روز تمہیں موت دے رہا ہوں زندہ کر رہا ہوں نیند کی صورت میں موت دے رہا ہوں پھر دوبارہ تمہارے اندر دوبارہ زندگی ڈال تم ہر روز موت کو چھنے کے باوجود ہر روز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے باوجود پھر بھی تم قیامت کا انکار کرتے ہو پھر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو انکار کرتے ہو یہ کتنی نامعقول کام ہے تم لوگوں کا ہاں جی آخر ہم فرماتے ہیں وجہ الل لباسا اور ہم نے کہال رات کو لباسن لباس جو ہے اردو میں بھی لباس ہی بولتے ہیں اور ہر قسم کی پو کی چیز ہر قسم کی پوشش ہاں جی تو اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دے دیا جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈانتے ہیں رات جو ہے انسان کو ہاں جی ہر قسم کی جو ہے باہر کے ایبوں کو انسان کی انسان کی تمام ہر چیز کو ڈانتے ہیں چھپاتے ہیں ہاں جی اور ساری چیزیں ایک نو انتہائی خاموشی تعریف ہو جاتے پوری دنیا پہ جس طرح لباس کے اندر ہر چیز چھپا ہوئے رات کی ترکی میں بھی ہر چیز چھپ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لیواظ قرار دے دیا تو وہ اللہ جو یہ نظیم حکمتوں کا مالک ہے تو اس کے لیے جو ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اللہ یہی اس فرماتے ہیں تو آج کے درس میں ہم اسی عید نمبر دس پہ اتفاق کرتے ہیں کل آگے آدم نمبر گیارہ سے آگے انشاءاللہ کل کی درس میں پڑھیں گے